اور وہ توبہ ان کی ناؤ جو گناہوہے میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہے اب مین نی توبہ کی اور نہ ان کی جو کافر مرے ان کے لیے ہم نی عذاب تیار رکھا ہے